الحمد للہ وکل رقم جنا رکھنا هو كان رقو کم آل می نوش کم تکون ہوا کا رسن و مطلو ندی نام تسلیمان تمام تاریخوں توسی اللہ جنگا شاندھو کے لیے لما واپس سماوات ہے اور مال کے کائنات میں اللہ جنگا شاندھو کی ممبشما کے بعد حضور نبی کرم فتح بنے آدم آتا عام دار ابھی سے قرب و پیارے امت سہارے رب کے سہارے اور کے مخلوط کیا نارے بلجو مال کے رقاب امن سفرے ارب واجن آتا انعام دار پیارے امت سہارے رب کے سہارے کے مخلوط کیا نائے بلجو مال کے والی اکون مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رکان نیجر سر سرنشین مہوشان ماہ خوبان شہنشاہ حسینہ تکنمائیں گوران جلوہ صبح ازن نور ذات نم یزل داری سے تکمین آدم فخر آدم و بنی آدم نیجر دکھا غاز دار ما اوہا شاہد ماتوہا صاحبِ علم شرح معصوم یا منا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد انتہائی حاجی و احترام سبل تشام برادران اسلام اسلام نے والدین کو بہت زیادہ اہمیت دیا تھی فرمائی ہے جبکہ اسلام کے علاوہ باقی مزاحب میں والدین کے ساتھ اس نے سلو کی اتنی تاکیق نہیں کی گئی جتنی تاکیب اسلام میں ارشاد فرمائی گئی ہے بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں اور کچھ دھرم ایسے ہیں کہ جو والدین کو کوستے ہیں اس کون پرساد ہمارے آنے کا سبب ہمارے بال امام فخر الدین رازی نے تفسیر تبیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک سنستی اپنے باپ کو مار رہا تھا اور ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے وہ جس نے مجھے عالم بالا سے اس عالمی اصفل کے اندر تکیلا میں عالم اربا میں تھا اور اس کے سبب سے میں اس دنیا پر آیا یہ اس لائق ہے کہ اس کو مارا جائے ابو اللہ معذہ کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑا دانشور گزرا ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ جب تو مر جائے تو پھر قبر پر کیا لکھنا تو اس نے کہا کہ میری قبر کو سر یہ لکھنا کہ یہ اس کی قبر ہے جس کو والدین نے جنم دیا اور پھر یہ غلطی اس نے دوبارہ مارا ابوال نے شادی نہ کی اور نہ اس کی کوئی اولاد تھی اس نے کہا یہ میرے ماں باپ نے غلطی کی اور میں دنیا پر آیا اور دنیا کے خیر و شاہ دنیا کی مصیبتوں سے دو چار ہوا تو یہ غلطی میں آگے کیوں کروں تو اس نے کہا یہ میری قبر پہ لے گیا والدین کے ساتھ یہ طریقہ دوسرے دھرم دوسرے لوگ بڑے بڑے فلسفی اپناتے رہے ہیں لیکن اسلام نے والدین کو کیا مقام عطا فرمایا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اللہ کا شاہو نے شاخ فرمایا احسان تمہارے حد نے تم سے پکا وعدہ لیا پختہ وعدہ لیا اللہ کا بہو انگاہو إِلَّا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجن نہیں کرو جائے والدہ احسان اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے بے آیا اپنی عبادت کی تعطیب کے راندار سب سے مقدمہ جس چیز کا فرض فرمایا وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک جس کے والدین پروازی ہیں اس کا رد بازیا اور جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا مالک رضا کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوسیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نشاد فرماتے ہیں سخت اللہ سی سخت والد اللہ کی رضا والدین کی رضا اور اللہ کی ناراضگی والدین کے ناراض جس کے والدین ناراض ہیں وہ لاکھ حج کرے لمبے لمبے چلے کرے جا کے حج بھی کرائے لیکن اس کو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی اگر جن والدہ کیا تیرے والدین زندہ کہا کالا میرے والدین زندہ حضور نے کیا کمایا ما معاہد تو پھر تجھے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں تھی فصیح بخاری شریف کی روایت ہے ما یا ان کی خدمت کر اور تیرا جہادوں کے اندر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت وہ ویسے کرنی ہوگی اللہ, اللہ تعالانہ جتنا مرتبہ ہے خیل کا کہلاتے ہیں نا صحابہ نے خیر کی اور خیل بھی حضرت وہ ویسے کرنی ہے اور عزبت کام یہ ہے کہ حضور اپنی کمیز کے بٹن کھول کر یمن کی طرف کھڑے ہو کر رک کر کے فرماتے امی لہٰذ نہ تر رحمان مین کے بال میں یمن کی طرف سے اپنے یار کی ہوں رہا ہوں وزور یوں لمبے لمبے لے تھا میں ان کے یمن کی طرف سے اپنے یار کا خوشبو اتنے دلی قدر کہ کی اللہ کے حبیب ان کے لیے آگے کریں اختیار رکھے ان کا لیکن ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتی اور ویسے کرنی حضور سے محبت بہت زیادہ ساری زندگی حاضر ہونا سکے کیوں حاضر ہو سکے اب کرے بڑے بڑے کی ایک جڑی مانگ مانگ جن کی آنکھوں میں نور نہیں تھا نادین نہیں نا اگر ان سے جدا ہوتا ہے رزو کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ماں کی خدمت کون کرتا تو شرطے سے حاضریت سے ماں, ماں کی خدمت کرتے رہے ماں کی خدمت کرتے رہے تو یہ ہے دین کی تعلیم اور پھر خیر و تابعین کے کہلائے خزو خود لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں اور ہمارا مجھے یمن سے یاد کی خوشبو آ رہی اور حضور سیدنا عمر فاروق و حضرت علی الحمۃ کو حکم دیا کہ تم جا کے اس کو ملنا اور مل کر میری امت کی مرفرت کی دعا کے لیے کہتے ہیں وزیر خود بھی دعا کر سکتے تھے ہر وقت دعا کرتے تھے کبھی گہری گھروں کے اندر دعا کرتے تھے امت کے لیے روکتے دعا کرتے ہیں لیکن حضرت ہو گیا کرنی کو کہا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا میری امت کے لیے دعا کرنا اور قیامت کے دن حضرت ویسے کرنی امت مصطفیٰ کے لیے شفاعت کریں کریں یہ حضرت ویسے کرنے کا مقام ہے جب حضرت عمر فاروق گئے حضرت علی علم گئے حضور کا پیغام دیا تو حضرت ویسے کرنی چم چھم ہوتے ہیں حضور کا نام سنتے ہیں ساپ جاتے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت علی دیں جب اتنا پیار ہے تو زیارت کے لیے کیوں نہیں آئے جب اتنا پیار ہے نام سے قرب جاتے ہو نام سے آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں ساون بھاگوں کے بادل کی گھڑیاں لگ جاتی ہیں اتنا پیار ہے جو حضور سے تو مدینہ یمن سے کوئی اتنا دور تو نہیں تھا زیارت کے لیے کیوں نہیں آئے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئے حضرت ویسے کرنی ہے. حضرت علی او تضا اور حضرت عمرے او فاروق کو کہنے لگے کہ تم نے حضور کو دیکھا ہوں اگر دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے <تصفح> <روح> دونوں حیران ہو گئے ہمارا مجھ سے پوچھو اگر کوئی دور سے دیکھتا تھا جڑے ہوئے نظر آتے تھے شریف سے دیکھتا تھا تو کھلے ہوئے حضور کی حاضری میں رہے <تصفح> ہیں لیکن ظاہری طور پہ نہیں آئے حضور کی ریاست نہیں کی شرط تحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے سے ہی نہیں بنے کیوں کہ ماں بوڑھی ہے نازی ہاں کی خدمت کون کرے گا تو خیر صاف کہلائے اتنی عظمت کے مالک کہہرے کہ اللہ کے حبیب صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اویت بن عامر کے پاس جانا اور آویس بن عامر کو کہنا میری امت کی مغفرت کے لیے دعا آئے میں اور آج آج ہم اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے دو ایسا رہتا جو قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ آدمی اپنے دوستوں کی بات تو مانے گا ماں باپ کی بات نہیں مانے گا یار آئے گا دروازہ کٹکھٹائے گا جہاں مرضی لے جائے گا ماں کہہ رہی ہوگی باپ کیا رہا ہوگا کہ بیٹا پناہ کام کر تو آدمی ماں باپ کی نہیں سنے گا سنی ان سنی کر دے گا لیکن یار اس کو آئے گا جہاں مرضی لے جائے دو دو چار دس پانچ پانچ دن کے دیے ماں کی نہیں مانے گا باپ کی نہیں مانے گا یار کی مانے گا ترجیح دے گا ماں باپ کے اوپر یار کو دوست کو ارض ہم کو ہیں ہماری کیا اوقات ہے ویسے کر ہی ماں کو چھوڑ کر یار کیا ہے امام مام کی زیارت کے لیے یہ ماں کی اہمیت ہے یہ ماں کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور طابعین کہلائے رضا اللہ فی رضا الوالد سخت اللہ اللہ پھر سخت الوالد اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور نہ کو ناراض کر دیا اس کا مالک ناراض ہو گیا اور جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا سمجھ لو اس کا مولا اور اس کا مالک ناراضی ہو گیا حضور نے قبرے پر جانے کی اجازت دی ماپا کی ہے ماں بجاڑی تو نہیں وہاں جا کے کیا کرنا ہے ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاز والدین کو پوچھنے کے بغیر والدین کی اجازت کے بغیر جہاد جہاد نہیں بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اتنی عظمت اتنی رفاط بیان فرمائی والدین کی اور والدین کی نا فرمانے کے بارے میں حضول علیہ اسلام نے اتنا ڈرایا ہمارا حکم بے اقبال قبائل ہمارے تم کو سب سے بڑی برائی کی خبر نہ دے دوں اللہ بے حقم بے اکبر سب سے بڑا جو گناہ ہے میں اس کے بارے میں بتا دوں کی کیوں نہیں یا رسول اللہ بتائیں کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور والدین کے فرمایا یہ فرمایا تھا کہ حضور القاط السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے اٹھ کے بیٹھے رہے ٹیک چھوڑ کے بیٹھے بیٹھے جب کسی چیز کی اہمیت مقصود ہوتی ہے تو اس وقت حضور کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضور ٹیپ کو چھوڑ کر ابھیان کیا جاتا یہ اس چیز کی طرف توجہ دلانے دلانا مقصود ہوتا تھا حضور نے بات کرتے کرتے ٹیک چھوڑ دی اور تین مرتبہ حضور نے شاک فرمایا اور میں تم کو سب سے بڑی برائی کی سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دو السول اللہ کیوں نہیں فرمایا عالی شراک دلہ کے ساتھ شیرک پھیلانا ہے شرک کرنا دوسرا بحقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی فرمانے اور تیسرا کیا فرمایا لمایا، لمایا، فرمایا وہ کول <الزُّوء> ایک حدیث کے روایت میں لفظ شہادت الور جھوٹی گوا کی جھوٹا کول کرنا حضور نے یہ تین چیزیں شاخت اور ایک حدیث کے لفظ ہیں وہ بھی بخاری کی روایت ہے فرمایا القاعر الشراق بلّہ و حقوق الوالدین <سنحن> و قطل النط و یمین القمود ہمارا سب سے بڑے گناہ چار کون کون سے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرا شریف ٹھہرانا بردین کی نافرمانی کرنا کسی انسان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا یہ چار چیزیں بڑے گنا پیدا کرے گئے القبر بڑے بڑے تو والدین کی نافرمانی فرمانی بہت بری بری بات حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی حشر میں جائے گا تو ایک ہزار سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کے فاطلے پر ہی ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گا لیکن تین شخص ہیں کہ جن جنت کی خوشبو نہیں آ پائے گی وہ کون کون سے ہیں ایک والدین کا ناخ فرمان چار چار جاتا جن کو خوشبو جنت کی نہیں آئے گی وہ کون کون ہے چار ایک والدین کا ناخ فرمان دوسرا گڑل گن تیسرا قاتل رحم کتہ رہی کرنے والا تعلق توڑنے والا کبھی <متحدث> اس سے لڑ پڑا کبھی اس سے جھگڑا کر لیا کبھی اس سے ڈھیا مشتی کر لی کبھی اس سے لڑائی کر کے آ گیا کتھا رہنی کرنے <متحدث> والا حضور <متحدث> حکم دیا نا کا وارتے <متحدث> من <متحدث> ہا و ما کا مومن کو حکم دیا گیا جو تجھے تعلق توڑے اس <متحدث> <متحدث> سے آگے بڑھ بڑھ کے تعلق جوڑ اور جو <متحدث> تجھے محروم رکھے <محدث> سو لے یہ مومنٹ کو تعلیم چاہیے وہاں چار آدمی ہیں کہ جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت سے آئے گی لیکن ان چار چار جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جنت میں جانا تو کی بات ہے وہ کون کون سے ہیں پہلا والدین کا نام فرمان خان دوسرا برا ضانی ہے برا ہو گیا اپنا نہیں چھوڑتا شرم شرمیں آتی بے فیرت سے رکھتا برا ہو گیا لیکن پہلے سب سے باز نہیں آتا اور تیسرا آتے وی جو سلا رہی نہیں کرتا تطا رکھ نہیں کرتا ہے اور چوتھا تقدو کی وجہ سے تٹنوں کے نیچے شلوار لچ والا یہ چار شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پہلے تو والدین کی نافرمانی بہت بڑا اثاف ہے بہت بڑا اثافی مت جانو ماں باپ وجود اللہ کے علی و رقار اسلام نے شاہ فما جو شخص محبت و رحمت کی نظر سے ایک مرتبہ والدین کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا سباب بتا کرنا تھا صحابہ نے اس کی یارس کی ہزار مرتبہ دیکھے ہمارے اللہ اس کو ہزار حج اور ہزار عمرے کا سباب بتا دیں تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے اللہ تعالیٰ سباب دیتا ہوا نہیں جاتے یہ عظمت ہے والدین کی یہ مقام دیا ہے والدین کو کہ ان کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہے تو جن کے چہرے کو دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے ان کو ناراض کر دینا اللہ کے اور اللہ کے غلب کا ثواب راہ رخت اللہ فی سخت والد اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہاں تک ارشاد فرمایا امّا فلا اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا تذکرہ کروایا تو جب والدین تیرے پاس بھورے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک تو پانچ چیزیں کون کون سی فلاں پہلی تو بات یہ ہے ان کے سامنے تو انہیں عف بھی نہیں کرنا اب عف کا کیا مقام ہے تاکیف کا کیا مقدم ہے اس پر علماء لما میں بہت کچھ پانچ گوشتے ہیں اس کے بالما بیان اس کے ماحول میں مطالعہ بیان تھا وقت کی نظار سے معلوم ہیں تفصیل سے ہے ساجل الفاظ میں یوں سمجھے اس کا مانا یہ ہے کہ والدین کے سامنے اونچی سانس میں نہیں والدین کا اتنا درج ہے اور حضرت صحیح ابن وہ سید ربی اللہ عالم ہو دریل القدر تابعی وہ فرماتے ہیں کئی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ انداز ہونا چاہیے جس کا کسی کوئی سخت آقا ہو اور اس کا غلام جس نے جرم کیا ہو مجرم غلام جس کا سخت گیر آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بیٹے کے چاہیے کہ اپنے والدین کے سامنے یوں کھڑا یہ ادب کا عالم ہے یہ تعظیم کا عالم ہے کہ یوں تعظیم کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جس طرح مجبور غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو اس اسکول کے سامنے اونچی آواز نہ نکال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے کسی دن کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے ماں کے ساتھ فاطمہ میں اس لیے نہیں کھاتا ڈر سے نہیں کھاتا اس خدشے سے نہیں کھاتا کہ میری ماں کی نظر کسی لکمے کی طرف بڑھ جائے کہ یہ بوٹی یہ لکما میں نے اٹھانا ہے ابھی دل میں رہتا ہو ہاتھ نہ اٹھا ہو اور میرا ہاتھ پہلے اٹھ جائے اور وہ رکما میں اٹھا ہوں. اس ڈر سے مجھے ماں کے ارادے کا نہ ہو اور جس لکمے کا ارادہ ماں کر رہی ہے میں اس لکمے کو اٹھا لوں تو کہیں گستاخ نہ بن جاؤ اس ڈر سے ماں کے رات بیٹھ کر کھانا نہیں کھا یہ تعظیم ہے اور جنہوں نے مقام رقی حاصل کیا ہے انہوں نے یوں ہی نہیں کیا انہوں نے ماں باپ کی عزت کر دی <متحد> حضرت باعث میں فرماتے ہیں کہ میں تصوف کے مرحلوں میں تھا اور ایک منزل آتی تھی جی کہ رک گئی آگے میرا سلسلہ نہیں چل رہا سلوک رک گیا گیا ایک کے رات کا موقع تھا سردیوں کی لمبی راتیں تھی جی. میری ماں نے پانی طلب کیا میں پانی لے کر حاضر ہوا پانی دور تھا دیر ہو گیا آتے آتے واپس پلٹا تو ماں سو چکی تھی میں سرہانی لیے پانی کھڑا ہو گیا نہ جانے میری ماں کا بیدار ہو لمبی سردیوں کی راتیں سارا دن کام سے تھکا تھا لیکن پانی لیے کٹورا ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہا وہ میں جب شہر کا وقت ہوا تحجت کے وقت ماں اٹھی تو ماں نے جب اپنے سورہ مجھے دیکھا تو کہنے لگی جی کہ چار رات سے کڑے ہو میں نے رسی ہاں اماں میں رات سے کھڑا رہا ہوں تو میری ماں کی آنکھوں میں آس آنکھ کو آ گیا اور کہنے لگی اللہ میرے بیٹے با عزیز پر رحماضی بستان میں فرماتے ہیں سالوں کے چلوں سے یہ بات کہ ساری ساری رات ماں کے نواز سارے سارے دن کے رو جو, جو منظر میں نہیں ہوئی تھی ماں تونے والے ہاتھوں کی دلکٹ سے مسیح ہو گئے پہلا مرشد ماں ہے پہلا مرشد ماں مرشد کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے ماں پیچھے رو رہی ہے جہاں آستانے پر بیٹھ گئے ماں باپ رو رہے یہ کوئی پیڑھی بولے نہیں پیڑھی کو بتانا چاہیے تو پہلا مرشد ماں پہلے ان کو نارمین کر رہی وہ ناظک ہوگے تو اگر وہ ناراض ناراض رہے اس آستانے پہ جھاڑو دے رہا کوئی جھاڑو تیرہ قبول نہیں ہے جھاڑو کیا ہے اللہ کے ادیب نے فرمایا تو جہاز کرانا چاہتا ہے ہاں یا رسول اللہ فرمایا ہمارا پچاسی ہے ماں پچا ہے ماں کی خدمت کر یہی بھی تیرا جہاز کتنی بڑی عزمت ہے ماں باپ کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا شریعت ان کی تعظیم کرو ان کی عزت کرو لا لاش اللہ ماؤ ان کے سامنے بھی نہ کرو حضرت حم کھانا نہیں کھاتے تھے کہیں رکنے کی طرف میرا ہاتھ نہ بڑھ جائے مجھے پتہ نہ ہو کہ میری ماں رات کر رہی ہے اور حضرت ابن بات فرماتے ہیں آپ اس سے بھی آگے کی بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کے طرف غصے سے بھی نہیں دیکھنا چاہتے ماں باپ کی تعدی میں کوئی ایسی بات تھی جو تمہارے مزاج کے خلاف تم نے بھول کر دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے اس طرح حکامت سے دیکھا کہ آپ کا ہے نا بہتر سالوں میں ہوگی اسی سالوں میں ہوگی اس طرح دیکھا یار آپ پتہ نکلتا بابا جی کو پتہ نہیں اس طرح تم نے دیکھا ان کے ہماری مناسب ہے دیکھو پھر بھی آپ آج وہ بوڑھے ہو گئے ان کو نہیں پتہ چل رہا ایسی باتیں کر رہے ہیں کل تم بھی تو جب بچے حضور کی خدمت کے اندر ایک برا سے آدھی حاضر ہو ارے شور میرا بیٹا اپنی اشیا کو مجھے چھوڑ دینے میں چیڑ نہیں دیتا شبرانی کی روایت ہے حضور نے بلایا اسے کو میں لکھا پورا بات کیا کہہ رہا ہے حضور یہ برا ہو گیا اس کو پتا نہیں اور یہ میری چیزیں خراب کر دیتا اشیاء کو اس کو پتا نہیں استعمال کا تو یہ چیزیں پکڑ کر توڑ دیتا ہے خراب کر دیتا ہے میں اس لیے روک سکتا حدیث کے لکھ لاکھ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے کا حضور رو پڑے اور فرمایا ایک وقت تھا کہ تکن کر یہ برساشت کرتا تھا نا اور حدود مجھے لفظ ان کا مالوں کا اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ پچھلے اجازت لے کہ میں اسے لے لوں یا نہ لے لوں اپنے باپ کا ہے تیرا مال بھی چلے باپ بات تو باپ تو ہر میرے مال میں جیتنا چاہے تو یہ والدین کی تعظیم ہے یہ والدین کی عزت <سلام> یہ ان کا مقام ہے ہمیں <سلام> ان کے سامنے اوف نہ کہو لا تم لوما ان کو اوف نہ کہو پہلی بات <سلام> دوسرا ولا تم لوما ان کو جھڑکو بھی لگے ان کی نافرمانی کے بارے میں آپ نے سنا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا والدین کا نافرما مات کو کچھ جھڑکو اب وہ بوڑھے ہو گئے انہیں تمہاری محبتوں کی ضرورت ہے تمہارے پیار کی ضرورت ہے وہ تمہیں پالتے رہے ہیں ماں نے کتنی محبت تم کو دیا ساری زندگی تم بدلا نہیں رہ سکتے ماں باپ ایک آدمی نے ساتھ حاج کرائے کل کو پاؤ کر اپنی ماں کو دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا ہاتپ سے آواز آئی ابھی تو تک رات کا حق نہیں ادا लंबी سردیوں کی لمبی رات تھی نے پیشاب چڑھ دیا تھا تیری ماں نے اس کو تھاکہ خشک جگہ پہ تجھ کو لٹا دیا اور آپ گھیلی جگہ پہ لیٹ گئی تو اس ایک رات کا بھی حق نہیں ادا کرا تھا کہتا میں ساری زندگی کا حق ادا کرایا والدین کا حق ادائی نہیں ہوتا حضور حضکمت ہاں یہ ہے کہ کسی کے والدین کو نام اور وہ ان کو آزاد کر دے تو یہ ان کے حق کی ادائیگی کی ایک ہے ورنہ والدین کا حق کوئی بندہ ادائیگ نہیں ہے جو محبت والدین جو محبت مان حضور کی خدمت میں من آدر ہو کس کے زیادہ ساتھ حق جانے زیادہ کام کر رہی ہوں کون زیادہ حق ادارا جس کے ساتھ میں اس نے سلوک کروں گا کالا آزاد کا حق زیادہ جاتا ہوں پھر الما من پھر کون کامو کا, کا, کا پھر فوائد ماں کال سما منفی کامایات ہے ماں کالا سما من حضور کا فرمایا سے تین مرتبہ ماں کا نام لیا چوتھے مرتبہ باپ کا علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ اس بات کے بعد کہ ماں نے بیٹے کے لیے تین طرح کی دقتیں اٹھائی اور باپ نے ایک, ایک طرح کی دقت کو ایک تکلیف دکھائی کہ اس کو پالنا اور ماں نے تین تکلیفیں اٹھائیں جب شک میں مادر میں بیٹا تھا تو دیہ کے اندر حمل کی جو تکلیف تھی اس کے بوجھ اٹھانے کی پہلی تکلیف ماں نے یہ اٹھائی دوسری انگل بلادا دردے دے اور اس وقت ماں نے بلادت کے وقت جو تکلیف دردائی یہ دوسری تکلیف اور تیسری اس کو دو اڑائی سال تک دودھ پلاتی رہی اپنے جگر کا خون اس کو دیتی رہی اور وہ بول نہیں سکتا تھا چل نہیں سکتا تھا وہ اپنی بات سمجھا نہیں تھا ماں جہاں بھی رہی اس کا خیال بیٹے کی طرح تو تین طرح سے اس کی پرورش کی باپ نے ایک طرح سے کی اور ماں نے تین طرح سے کی اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام اسلام نے اموں کا اموں کا اموں کا, کا ماں کا حق تین مرتبہ بیان فرمایا اور باپ کا حق ایک مرتبہ بنا بہان تھا تو so, جو ماں نے بیٹے کو محبت دی کوئی نہیں دے سکتا ماں کی محبت بے لوس محبت ہے بے لوس محبت دنیا کی ساری محبتیں ررد سے ررد سے لیکن ماں کی محبت ررد سے پال ماں بیٹے کو اس لیے نہیں پالتی اس سے کوئی لالچ ہوتا ہے بیٹے نالج بھی نکلاتے ہیں لیکن ماں کو پھر بھی محبت ہوتی ہے دنیا کی نا ہموازاروں کے اوپر بیٹا ہوتا ہے اور ماں کا گستاخ بھی بن جاتا ہے لیکن ماں کے کلجے سے بیٹے کے لیے پھر بھی دعائیں نکلتی جو لائف پسند ہوتا ہے اس کے لیے تو ماں کی محبتیں ایک مثالی ہیں وہ تابش نامی ایک اچھا ہے اس نے بڑی خوبصورت بات کہی وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش مدت ہوئی یہ ماں کا پیار ہے یہ ماں کی محبت ہے جو بیٹے کے لیے بیٹے گھوم جاتے ہیں ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ماں نے ہمیں کیسے پالا تھا کیسے سوچا تھا بچپن کے اندر بچہ بیمار ہو جاتا تھا تو ماں کی بات کے اوپر کیا گزرتی ماں ساری ساری رات نہیں سوتی بیٹے ذریعے کیا کیا اس کے دل کے آراجے سے اور میں نے ایک, ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جب ماں باپ برے ہو جاتے ہیں تو اس وقت جب ان کو سنبھالا ہوتا ہے تو اس کے زمرے میں یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے ان کے بدن کے اوپر جو گندگیاں گلا پیشاب پہانے کے لگے ان کے ساتھ اپنے نام کو بھی بننا پڑے اس سے ان کے دل میں آئے گی کہ یہ بچہ کا راحت کیا ہے اتنی تازیم لاز ہے اور جب ماں بچے کو دھوتی تھی صاف کرتی تھی تو گندگی اپنے اس کے ہاتھ کیسے ڈہلتے تھے لیکن کبھی وہ سڑک اور وہ ساب روایت آگے لکھتا ہے لیکن حق کا دار نہیں اداری اس وقت جب ماں باپ دور ہو جاتے بڑا بھی بچہ نیک ہو اور اس وقت جب باپ ماں سنبھال لی اور آپ امید ہے کہ آپ بچہ ماں باپ بچ نہیں رکھتے تو اس وقت منہ سے چاہے نہ کہے بیٹوں کے اولاد کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اب سنبھالنے کو دیتا رہتا اب اللہ ان کو سنبھالنے کا لیتا جب اتنی زیادہ بیماری ہو جائے کیسے میں مبتلا ہو جائیں ایسی کوئی شدید مرض لگ جائے کہ جانور ہونے کی امید نہ ہو تو اس وقت دل ہی دل میں اولاد یہ خاص کرتے کہ اللہ اب ان کو سنبھالنے پر لیتا یہ حدت باوجود اپنی جگہ پہ ہوتی ہے لیکن یہ اولاد دل کے اندر ضرور خارج ہے لیکن بیٹا جتنا مرضی بیمار ہو جائے یہ خواہش کبھی بھی ماں کے دل میں زیادہ نہ ہوتا کورونا جو اتنا پیار تھا بچہ غصہ کو پھر بھی ماں پیار کرتی ہے دل سے زیادہ کبھی کرتی اس سے برائیاں نہیں بند کرتی وہ کہتے ہیں میرے بیٹے جیسا تو ایک ہے کوئی ماں ماوا دے دل نرم ماں ماوا دے دل نرم گلا نرم گولا بھو گلاب سے نرم تابش کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے ایک بار میں نے کہا تھا ماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے مدت ہوگی میری ماں نہیں سوتی یہ ماں کا ہے یہ ماں کی محبت ہے ماں کا گستاخی کرنے والے اس بات کو سوچیں کہ ماں کی ممتا کے اندر قدرت نے کتنی محبت کے اندر اس دنیا کا اگر پیار سینے کے اندر مخلص فیصلہ ہے تو وہ ماں کا کیا شادی ہونے کے بعد بیوی کی بات کو ترجیح دے دیتے بات جب چلتی بات بات معمولی طور پہ ماں کہتی ہے مٹر پکانے ہیں بیوی کہتے ہیں گوبھی پکانی ہے قائل کر لیتا ہے ماں بتنی گوبھی ہونی چاہیے بیوی کی بات رہ جائے ترجیح دے دیتے ہیں اس بات سے ماں بگڑ گئی حضرت القامہ رضی اللہ تعالیٰ کا وقت آخر آ کر تلقین کی جاتی ہے کلمہ بڑھایا جاتا ہے زندگی اور موت کا نخ نسہ ہے لیکن جسم سے جان نہیں نکلتی حضرت القامہ کی دیدی نے حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا یا رسول اللہ سے الفامہ ہے لیکن جان نہیں نکل چلتا حضور نے کیا سوال کیا پہلا سوال ہمارے کیا الفامہ کی ماں ہے سیابن ہے اس کے یہاں یارسولہ بھی زندہ ہے ہمارے مجھے القما کی ماں کے گھر میں نہیں چلا القما کی ماں کو بلایا بھی جا سکتا تھا لیکن حضور نے ماں کی عمت کو بیان کرنا تھا ہمارے مجھے القما کی ماں کے گھر میں چلو چلو لے گئے القما نے جب اپنے دروازے پر حضور کو دیکھا اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے کہاں میں کہاں نکلتے دونوں بادشاہ مہربانی خبر کرم ان کے آنے کی آج بھی گھر میں بوریا نہ ہوا الکما کی ماں جو ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں کما کی حضور پر کہاں بچاؤں ال کی عزور آپ کی طرح آئی بیٹا زندگی اور موت کے کشمکش مکش میں ہے کشمکش میں ہے نکل رہی ہے اس نے یقیناً سے کوئی بات کی ہوگی تو اسے موت کر دے کہنے لگی یار سننا اس نے مجھے بڑا ستایا بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا میں نے اس کو پالا سوتا جوان کیا شادی اپنے ہاتھوں سے کی بڑے ارمانوں سے لیکن اس کی بات مانتا تھا میں نے تو معاف نہیں کرنا تو چلو معاف کر دو حضور حکم ہے تو معاف کر دوں ورنہ میں نے معاف نہیں کرنا مرضی سے معاف کرو حضور میں نے معاف نہیں کرنا ماں بلال ابو ہرا حضور حاضر ہیں ورنہ لکڑیاں کٹھی کرو ان کو آگ دے دو جب آج کے شولہ بھڑکنے لگ جائے پھر مجھے ماں چونک گئی چونک گئی ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی جلانی ہے فرمایا القما کو آگ میں جلائیں گے تو نہیں معاف کرے گی تو اس کی روح ہی نکلے گی اس کو ہم آگ میں جلائیں گے کی ہم نے معاف کیا فرمایا ابو حیا جا الما کو حضرت بلال پہنچے تو حضرت القما کی زبان پہ کلمہ جاری تھا روح میں اور اولاق کون ہیں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے الفامہ ہے الفامہ حضور کے سابی ماں باپ کی رضا ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے اور اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا اللہ بھی راضی نہیں ہو تو ان کے سامنے اور بھی نہ کرو بلا تن ان کو جھڑکو بھی نہ ان کو جھڑکو بھی نہ مت کوئی ایسی بات کرو کہ جن سے ماں کا دل دکھے ان کو تکلیف پہنچے ان کو جھڑکنا نہیں بلکہ ان سے نرم لہجے کے اندر بات کرنا نرم لہجے کے اندر وہ کل لہو ماں کو سات ادبی سے پایا ہاں ان سے کریم انداز میں بات کل لہو ماں ان سے بات کریما کول کرنا ہے کریم نرمی سے لئی نا آہستتی جو دکھے نا ان کو ان پر اعتراض نہ کرنا ہے ان سے الجھنا ان سے بات نہیں کرنی میرے والدہن جو تجھے کہیں تو ان کو پورا کرنا ہے تیرے والدین ان کا حق تو کبھی نہیں ادا کر سکتا چوتھی چیز بہن پاؤں نرمی کے بعد وہ ان کے آگے سونے چکھا دیں اپنی عقل ان کے ساتھ نہیں پیش کر آج کہتے ہیں آپ کیا پتہ باتیں کو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اس کو کیا پتا نہیں نہیں ان کے سامنے یوں کھڑا ہو جس طرح مجرم کھڑا ہوتا ہے آپا کے سامنے ان ایک بات کو سن سمجھ کر عمل کر اگر کوئی بات ہو بھی تو نرمی سے ان کو کہ معاملہ یوں ہے لیکن مت ان کو کہہ کے بابے کو کہ آج تو بالدین کے گھر بان سے لوگ پکڑ لیتے ہیں بوڑھی مائیں بولی بڑی میرے یہاں دو چار ساتھی موجود ہے اس محفل کے اندر اسی مسجد پہ انہوں نے ایک منتر دیکھا دیکھا ایک بوڑھی آئی یہاں تعویز لے کر آئے گا اور پھر واپس پلٹی پھر بار بار اس کے پھیرے کس لگے اور کیا اس کا حال ہوا نام نہیں دیتا یہ ہمارا منصب نہیں ہے لوگ والدین کے ساتھ آج یہ شروع کر رہے ہیں یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے والدین نے بھی اپنا حق ادا نہیں کیا اولاد کو آج والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی نہیں ہے تو میں کہا کرتا ہوں تم نے رسول اللہ کی بات کب مانو ہے کاش کہ تم اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنے اولاد کو سمجھاتے تو وہ تمہارے سامنے آپ ہی اٹھا کر تم نے ان کو پیغام رسول نہیں دیا ہے اور آج وہ تمہارے آگے چڑھے حضرات بہت بڑی معرومی ہے والدین کی گستاخی کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اس سے بڑی گستاخی اور کوئی نہیں ہو سکتی شرط کے بعد جس چیز کو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ارے شراب بلّا اور والدین ہے اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جن کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا کہ وہ والدین والدین میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو کتنا بڑا مقام ہے کتنی بڑی رفایت ہے فرمایا رحمت کی وجہ سے ان کے سامنے اپنے بازو پھیلا ذلت دلت دلی لو جان کے سامنے ماں باپ سے قدم چوم گے تیری ہے حضرت ابو صبو نے ایک شخص کو دیکھا اپنے والد سے آگے چل رہا ہمارا لا تانشی ماما اس کے آگے مت چل اور جب کسی مذرف میں پہنچے تو اس سے کپل مت بیٹھ اور اس کی آواز سے اپنی آواز کو بھی اونچانا چاہتا نہ بالک کی آواز سے آواز کو اونچا کر نہ والد کے سامنے پہلے بیٹھ ہے اور نہ والد کے آگے چل یہ تعلیم ہے والد یہ والد تازت ان کی جتنی تعلیم کر سکے جتنا احترام کر سکے اتنا احترام ایک بزرگ ہیں حضرت امام ابو اسحاق رضی اللہ عنہ ان کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ میرے امام میرے استاد کی داڑھی کے اندر موتی ہیں موتی صبح حاضر ہوا ہلپا درد میں اور اپنے استاد سے کہنے لگا کہ استاد میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی کے اندر کسی نے موتی پروئے ہوئے مورتیوں سے بھری ہوئی ہے داری. حضرت امام ابو اسحاق خوش ہو گئے فرمایا کہ خواب کی تعبیر رات کی پوری ہو چکی ہے میں اپنی ماں کے قدموں کو چونتا ہوں اور میری ماں کے قدموں سے چوتی رہوں گا اس لیے جو تم نے خواب دیکھا ہے کہ میری داڑھی میں کسی نے موتی پرویا ہیں وہ ماں کے قدموں کو چھونے کی برکت سے یہ ہے ادب کا یہ ہے تازیم مانگا آج ہم ماں باپ کی ادب سب کی تعظیم اور ماں باپ کا ادب نہیں سمجھتے اللہ کے حبیب علیہ علطلام نے خود تعظیم کر کے دیکھا ہے ماں باپ مدنی دور ہے حضور کا مکی دور کے اندر تو حضور کے بارش کا سایہ بھی سڑتے نہیں ہے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا آپ جانتے ہیں تاریخ کی کتب میں موجود ہے چھ سال کی عمر تھی حضور کی جب حضور مدینے پہنچے تو اس وقت حضور کے آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں نبی کی آواز سے آواز میں اونچی نہ کرنا اگر آواز اونچی ہوگی بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا لوگ تو اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں سب پہ ہمت بسو شیخ بم سالے مزید ماحول بچن کی بتر اب اس تیوہار کے گو سر فض محد اللہ گدے گھوڑے بیل کے خیال سے نبی کے خیال کو ذرا لکھ رہے ہیں میری چھڑی فائدہ دے سکتی ہے نبی فائدہ نہیں دے سکتا لوگ تو کیا کیا بھونک رہے ہیں بھونک رہے ہیں وہ نبی کے ہنت نہیں سمجھے یہاں تو مان یہ ہے ادھر آواز بھی اونچی ہوگی کو بےڑا تو بھائی کہہ رہا ہے تو شیطان شیتان علم کو زیادہ کہہ رہا ہے تو کہ دیوار کے پیچھے کا پشن پتا نہیں تو میری بیٹی پھیلا جا کے نبی پھیلا نہیں کہہ سکتا تو تو یہ دوسرا کر رہا ہے اللہ قرآن میں بول رہا ہے لا کر فاؤ کا سوتے ندی کی آواز سے آواز بھی اونچی کے دروازے کو دست تک نہیں دیا کرتے اپنی حضور پرجاتی انگلوں کے ناخو سے دیا کرتے نبی بن اضافیہ امام بخائی نے حضور کے دروازے کو جب تک اپنی انگلیوں کے ناخیوں سے دیتے ملا علی ساری شبہ شفا نے لکھتے سبھی اس کے تحت اے زربن و بکن تازیمن ب و ب و پن یہ سب کچھ حضور کی عزت کے لیے بڑھتا ہے میں نے فلکوں سے یار دریا دست تک کی ہے میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہ یہاں تو دروازے کو دستک نہیں دی جاتی بڑا بھائی کہنا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ آزاد کر چکے ہیں صحابہ کے اندر ہمت نہیں کہ آواز بھی اونچی کریں مسجد نبی کا ماحول ہے عشاء کی نماز کا وقت ہے اللہ کے حبیب حجرے سے باہر نکلے صحابہ کو دیکھا تا حد نظر فتح باندھے کھڑے ہیں حضور کو دیکھ کر صحابہ قیام کرتے پہ کھڑے ہو جاتے اس دیکھ بھال کے لیے جب حضور نے اس منظر کو دیکھا حضور نے ایک ٹھنڈی آخ بنی اور کیا فرمایا کاش آج میری ماں زندہ بندہ ہوگی آدمی نے غربت کا دور دیکھا ہو نہ دکھوں کا دور دیکھا ہو اللہ انسان کو عزت دے دے وقال کی مقدم سے بٹھا دے کسی منصب کی اعلیٰ منصب منصب تفا کر دے تو ماں باپ آدمی کے موجود نہ ہو تو آدمی آزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے میری غربت کا دور دیکھا یہ دور بھی دیکھتے جب میں درد کے پھکے کھاتا تھا جب میرے گھر میں پکنے کے لیے روٹی پکنے کے لیے آتا نہیں تھا وہ دور دیکھا تھا کاش آج دولت کی ریل تیل بھی دیکھتے آج میں حضور بن گیا ہوں آج یہ بھی دیکھتے آج میں ناز بن گیا ہوں یہ بھی دیکھتے آدمی آج جو کرتا ہے ختم نبوت سے بڑا اعزاز ہو گیا حضور علیہ اسلام جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا اور جب چھ سال کی عمر تھی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا ماں نے وہ دیکھا تھا جب حضور یتیم پیدا ہوئے تھے آج حضور آئے مسجد میں سارے کھڑے ہو گئے تو حضور ماں کاش آج میری ماں زندہ ہو جوانا کا لے شا اور میں لوگوں کو نماز شاخ چڑھا رہا ہوتا اور اس نماز میں پھر میری ماں کو کوئی کام یاد آنا چاہتا وہ ٹہلتی ٹہلتی دروازے کیا تھی مناتی ہوتی اور اپنی میٹھی اور مت گڑی آواز میں کہتی کتنی محمد ہے میرا جے کے محمد میری بات سنو ہمارے اپنی نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کر یہ ماں کی اہمیت یہ ماں کا آدر ہے یہ ماں کی تعظیم ہے لوگ نہیں سمجھتے ماں باپ کی عظمت کیا ہے یہ لگ حبیب فرما رہے ماں کی عظمت کو بیان فرمانے کے لیے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی مجھے آواز دیتی نماز پھوڑ کے پہلے اپنی ماں کی آواز ہماس اللہ ماں اف نہیں کہنا اف نہیں کہنا جھڑکنا کہنا بازو ان کے سامنے پھیلا دینے ان کی, کی تعظیم کو بجا لانا ان کے عادت کو بجا لانا آگے کیا پڑھنا ہے ایک تو ان کی ہر بات ماننی ہے یہ جراخان ہے جو مسجد ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ان کی ایک بیوی تھی بڑی خوبصورت اور ان سے بڑا پیار بھی کرتے تھے حضرت میرے فاروق نے ایک کہا بیٹا آپ نے بیوی کو دے دیا مسمس میں پڑ گئے مقدمہ حضور کی خدمت میں گئے حضور بیوی بی کو قصور بھی کوئی نہیں بیوی بھی بی بی اچھی ہے میں پیار بھی بڑا کہتا ہوں لیکن باپ کہتا ہے تلاش دے گا حضور نے کیا فما تل ل... ہاں باپ کہتا ہے تو دے دو تلاش باپ کہتا ہے تو دے دو تلاش جتنا مجھے پیار ہے قصور بھی کوئی نہیں لیکن اگر بات کہہ رہے تلاش یہ ماں باپ کی فرما برداری ہے یہ ماں باپ باپی ہے ان کی فرما برداری کا ایک تو کام یہ کرو اور دوسرا کام کیا کرو پہلے چیزیں چار چیزیں زمرے میں اور پانچ چیز ربدے جہاں ان کے سامنے اس نہیں کہنا ان کی تھاس نہیں دینا ایک چیز دینا غصے سے ان کی طرف نظر نہیں کرنی ان کو چھڑکنا نہیں بازو چھکا دینا ان کے سامنے